سورت القحف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انزل على عبده ولم يجعل للہ <سؤال> کتاب یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی قل الحمد للہ کہو کل حمد اللہ کے لیے ہے یہ آخری آیت تھی سورہ بلی اسرائیل کی اور سورہ قحف کی آج شروع ہو رہی ہے الحمد للہ گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاک ہیں دونوں صورتیں جو ہے جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد تبل جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب عیسو بڑے تھے یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب عقب کہتے پیچھے کو پیچھے آنے والا یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے یہ پچھلا ہے جو پہلا تھا وہ عیسو تھا عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اولاد وغیرہ کی گئی بارہ وہ ایک علیدہ بحث ہے تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے اس میں آپ الحمدللہ الحمد للہ علی انضی وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے کتاب رادر کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی منسی ٹھیک ٹھیک نوشن مبین لیکن ذرا شدید اب یہ ہے نفس جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے اس کتاب کے حضور پر حضور کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں جب جمع میں آتا ہے تو سختی مصیبت بھوک فاقہ یہ سارے باسا آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا و صادری نفل باشائے و در رائے وحین الباش بادشاہ جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ تکلیف مصیبت اور حین نلباش جنگ کے وقت تو ان دونوں کو سین میں رکھیے بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو د کے فکنے سے آگاہ نہ کیا اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ صبح بارکن ہو رہی ہے اور خاص طور پر اسے باشند اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمت العزما کتاب الملاحم جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحیم اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام ناجل ہو کر تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے کئی مل یوں ضرور شدید ہو گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہیں یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لے یون زرا باسن شدید مل ہو اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی یہ دجال کا فتنا بھی یہ بہت بڑی جنگ بھی جس کو آر کہتے ہیں کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لبا آربگ ڈون ایک بہت بڑی جنگ ہوگی ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہو ہے جس کا نام یہ ہے ہو و صحلحات اور تاکہ بشارت نے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک قبل کرتے ہو ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ ماں کے سی پی ہے آبادا اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یہ جو دجالی فتنا ہے اس کے ساتھ خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کا ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے دجالی فتنہ فتنا اصل میں کیا ہے سمجھ دیجیے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ فتنا بالعموم دلل کہتے فریب کو جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دجال ہے تو اس طرح کے تو حدود نے فرمایا ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے انہیں میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام محمد کادیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ مولما اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اسی طریقے سے دجالی فکنہ یہ جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جو فکنہ ہے وہ یہ ہے کہ بادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر افکار کے اوپر لوگوں کی نظریات کے اوپر لوگوں کے اخلاق کے اوپر لوگوں کے اقدار جو ہے جو اس کے اوپر کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے اللہ کو بھول گئے اسباب کے اندر گم ہے مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھولے ہوئے مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ ہے بالعمور جس کا نام دجالی فتنا کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے ومن حیات و دنیا اللہ متا غرور یہ دھوکے کا سامان ہے اصل زندگی کو میں ڈھانپا ہوا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں ہے باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابق پیدا کرنی پڑتی ہے میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ہے رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ اور اس سورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے اس سورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورۂ ترجمہ کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اس کے جو خاص بڑے بباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں صدی کے آغاز میں مولانا مناظر احسن گیلانی انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی اصحاب کہف کے جو قحف کا معاملہ سورہ کہب کے مباحث ہیں ان کے میں نے اس کو اپنی ایک تقریب کے اندر مجھے یاد دلایا گیا ہے آج کے میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو سب نواسی میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہب کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے جو حضرات لینا چاہے وہ اس کو دیکھیں تاکہ یہ کہ ظاہر بات تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں ویوم صلاح الدین کالو تخل اللہ علیہ اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے پالزم میں جس کی بنیاد تصویر پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا پیشگی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ہی مان لے آئے اور نمبر تین شریعت شاخت کر دی اور نمبر چار سارا اختیار جو ہے وہ کوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو جس چیز کو چاہو حرام کر دو ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فلون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناتا اور تریقلا کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفارمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور ایک رینایسنس تحریک حیاد و علوم. وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی تو مذہب سے بیزاری روحانیت کا انکار آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے یہ اسی غلطیوں کا اثرات ہیں نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ, عقیدہ ایجاد کیا ماں لہن بہین ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے وہ لال نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی شرط تھی قبرت کن متن تخر جو بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے شان میں کر رہے ہیں یہ اقولون اللہ قزیبہ یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں فلا اللہ کا باق ہے النفس تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں عیسائیت کے اس قلت عقیدے کے جو نتائج برامد ہوئے ہیں جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے کا باخر نفس کا کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں علم یو ونو بحاظ الحدیث سے اگر یہ لوگ اس حدیث پر اس قرآن پر یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ لائے اس پر ایمان نہ لائے اپنے غلط عقیدے پر قائم رہے اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا تو اس کا جو رد عمل ہوگا نو انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فلاں اللہ کا باخ الب سکا سارم یو مینو بحاد الحدیث ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے بناو سنگھار بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجیے یہ لفظ زینت اور زمین میں اس کی دبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یعنی جس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے یہ پردہ پڑ گیا ہے چمک دمک ہے یہ کاریں ہیں یہ بلڈنگیں ہیں یہ کوٹھییں ہیں یہ شان عمارتیں ہیں یہ کیا کچھ اس کی جو, جو سمجھیے پومپینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا اور ظاہر بات ہے امیرکا میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے دس گنا سو گنا ہزار گنا آپ کو نظر آئے گا عقل دنگ ہو جاتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شاہ یہی مادہ ہی ہے اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعی علم حاصل کیا ہے لہذا ان کی غلط تہذیب ان کا غلط تمدن ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کی بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی دبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں ان نہ جالنا مالا جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا لے تاکہ ہم آزمائیں ان کو ائم احسن و کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک, ایک ہے اگرچہ چرا تھوڑا سا شان بالی تعالی کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے رخ اور روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانا جاتا ہے ایک طرف ذاتیں باری تعلیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے اس کی چمک دمک ہے اب یہ پروانا جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا فقط خسرا خسران مبینہ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقتیں جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر دیا وہ کامیاب ہو گیا تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے وہ روا اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کا چپٹی کر دی جائے گی نہ یہ, اب یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپر رہ جائیں گے نہ یہ آلہ شانی عمارتیں ہوں گی کچھ نہیں ہوگا یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران وا نجاہد الما علیہ سعید روزہ ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پچورا پڑا ہوا ہو صرف بچا کچا جو ہے وہ پوری کا اور کچھ نہ ہو ام ہسیب کا نہ صافل کافے ور رقیم کانو منا اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کاف ور رقیم, رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کی کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی تو انہیں اصحاب القحف بھی کہتے ہیں اصاب الرقیم بھی کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی گروہ کے نام ہے کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا یعنی باقی بات تو یہ غیر معمولی تھی لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری سنا میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے یہ سابق الق کا جو قصہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوخ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ پپٹ تھا اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی جو رومی تھے بت پرست اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے بغاوت کی حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سنتیس میں سنتیس عیسوی کے آس پاس یا تینتیس عیسوی کے آس پاس لیکن اس کے بعد جو ہے یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف جس کے نتیجے میں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا یروشلم کو تباہ کیا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا نکال دیا وہاں سے باہر اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر کوئی یہودی یا عیسائی, عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا عیسائی رہ گئے لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا یہ وہ تھے حضرت عیسائی کے ماننے والے وہ بت پرست تھے تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈی سی ایس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں ان نے کہا کہ تم اپنی اس اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں تھری چڑھا دیا جائے گا بس مہلت دی جا رہی ہے جاؤ اور کر لو سوچ لو ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہم ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں چلو کسی غار میں چھپ جاتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے وہ ایک غار میں جا کر چھپے اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا موت تاریخ نہیں کہ سلا دیا اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا اللہ کی قدرت میں تھا حضرت حزین کو سو برس کے لیے مار دیا تھا موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً تین سو برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس گار کے اندر گار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفوس ہے اس کے آس پاس ہے اس طرح کے غار جیسے ایجنٹا کے گار ہندوستان کے مشہور ہیں ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کی جانب تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست ڈھوک نہیں جاتی تو ایک طرح کا سا اس کے اندر ٹوائلائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن وہاں پر یہ تین سو برس تک سوتے رہے اس تین سو برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی تین سو عیسوی کے اندر کنس، جو تھا امپر وہ عیسائی ہو گیا اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی اب اس کے زمانے میں اس کے بعد، ہے ایک چار سو چھیالیس عیسوی میں یہ تھا اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا تین سو برس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے وہی کفار کی حکومت ہے وہی مشرقین ہیں اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ سکہ لے کر جاؤ چاندی کا آؤ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ, کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا اور کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ تو بہت پرانا سکا ہے تو چار سو سال پرانا تین سال پرانا سکہ کہاں سے دیا ہے تمہیں کہیں خزانہ ملا بارہ اس حوالے سے اب وہ جو ہیں وہ پکڑے گئے ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا تو بہت عزت کی گئی اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملگت کا مذہب وہی ہو چکا تھا تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہی پر بہت تعریف کر دی ہے اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے یہ اساب حق ہے گمبن کی جو ہے ڈکلائن ان فال آف رومن امپائر اس میں بھی یہ سیون سلیپرز سات سونے والے ان کی کہانی موجود ہے یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی اس کا جو ذکر موجود تھا اور قرآن مجید میں یہ امتحان سوال کیا گیا حضور سے تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تین سو برس تک کچھ لوگوں کو سلاح دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے نزدیک ام حسب تانا صاحب القاہ ورقی میں قانو میں اض اولفط جب جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں فقالو اور انہوں نے کہا رب آتنا ملد ان کا, کا رحمتن ان اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما وہی لنا مندنا رشدا اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما فضربنا اللہ ذان تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر فلکہ سنی نہ اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال ابھی یہاں اس بات کو نہیں چڑھا کتنے سال سلینا آ